Hmm, زندگانی سوار دے مولا زندگانی سوار دے مولا زندگانی دے مولا کملی والے, والے کا پیار دے مولا کملی والے, والے کا پیار دے مولا کملی والے کا پیار دے مون اپنی رحمت کے پر عطا کر کے اپنی رحمت کے پل اتار کے فلم اتار دے مولا فرم دین اتار دے دین اتار دے مولا سدکا آلے نبی کا مہاشر سدکا آلے نبی کا مہاشر میں مجھ کو کل سے, سے گزار دے مولا مجھ کو پل سے گزار دے مولا مجھ کو پل سے گزار دے مولا اپنے زاہد کے ساہد اپنے ساحد دل سے غیروں کے رنگ سارے اتار دے مولا رنگ سارے اتار دے مولا زندگانی سوار دے کملی والے کا پیار دے مولا کنبلی والے کا پیار دے مولا کملی والے کا پیار دے مولا سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وسلات وسلام علیہ سعید خدمت ہے آپ کی پروگرام میرے ساتھ دیکھا کرتے ہیں ہر روز کم و بیش دو بجے سے روزانہ صبح انتہائی سحر تک اور دیکھ رہے ہیں یکم رمضان المبارک سے اور انشاءاللہ اللہ دیکھ سکیں گے انتہائے رمضان المبارک تک ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے وہ فقی مسائل جو آپ سوالات کے ذریعے ہمارے مفتی صاحب سے پوچھا کرتے ہیں اس کے جواب اس کا حل ان مسائل کا ان مسائل کا سلجھنے آپ کو بتائی جائیں اور کنفیوژنس کلیئر کیے جائیں نہ موز... آپ کو بھی دعوت سخن دیتے ہیں کہ بات کریں اس حوالے سے اور سوال کر کے اپنے کنفیوژ کی کلیئرنس کر کے اور اس پروگرام میں شامل ہو جائے نفس کیا ہوتا ہے شیطان کون ہوتا ہے نفس ہم بہت سن سا ہے اور نفس ہی ہے جو انسان کو برائیوں کی طرف آمادہ کرتا ہے یہ نفس کیا شے ہے کوئی شے سامنے والی چیز ہے یا کوئی انسان کے اندر کوئی پوشیدہ شے ہے جسے ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں اگر دیکھ نہیں سکتے تو اسے ختم کیسے کر سکتے ہیں شیطان کیا ہے کہ نفس اور شیطان کوئی دو الگ الگ چیزیں ہیں انسان کہتا ہے کہ نفس ہی اسے بھٹکاتا ہے انسان نفس کی خواہشات کا غلام ہو جاتا ہے نفس کا غلام ہو جاتا ہے کیسے ہو جاتا ہے کوئی ظاہر نظر آنے والی چیز ہے یا کوئی شیطان کا کوئی روپ ہوا کرتا ہے نفس چیز ہے تو کیا تو کیا امبیا کرام امبیاء کرام کے ساتھ بھی نفس ہوا کرتا تھا یا نہیں ہوتا ملائکہ کے ساتھ نفس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا جنات کے ساتھ نفس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اس حوالے سے ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے اگر اس سے چھٹکارا حاصل کرنا ہو یا شیطان سے چھٹکارا حاصل کرنا ہو ہمیں کچھ ایسا بن جائے کہ جن کے لیے کہا گیا اللہ رب العزت نے واضح طور پر فرما دیا کہ شیطان بھٹکانا چاہے تو بھٹکائے لیکن میرے ان بندوں کو بھٹکا نہیں سکتا جن کو میں نے راہ دکھا دی ہے جنہیں میں نے اپنا بنا لیا ہے وہ جنہیں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انہیں ہم نے اپنا بنا لیا اور ان کو جو فلاح پا گئے ہیں ان کو بھٹکا نہیں سکتا وہ کون لوگ ہیں اور اگر ہم چاہیں کہ ان کی اور یقیناً چاہیں گے ہر شخص کون نہیں چاہے گا دنیا کے کسی بھی خطے میں بیٹھا ہوا یہ شخص کوئی بھی شخص یہ پروگرام رہے گا کہ ہم کہ ہم اس دستے میں شامل ہو جائیں اس لشکر میں شامل ہو جائیں ان لوگوں میں شامل ہو جائیں کہ جن کے لیے اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ یہ وہ فلاح پائے ہوئے لوگ ہیں یہ سیدھے راستے پر وہ لوگ ہیں کہ جن کو شیطان بھٹکا نہیں سکتا نہیں, س... نہیں, س... نہیں سکتا ہے تو شیطان کا بہکانا کیا ہوتا ہے وہ شیطان بہکایا کس طرح کرتا ہے ہمارے ذہن میں آتا ہے کس طرح سے ہمیں کسی برائی پر آمادہ کر دیتا ہے اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے اور شیطان کی کتنی اقسام ہوتی ہیں شیطان کہا جاتا ہے کہ رمضان میں قید کر دیا جاتا ہے اس کے باوجود ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ہمیں برائیاں نظر آتی ہیں ایسا کیوں ہے کہ جب شیتان تو ایک ماہ کے لیے قید کر دیا گیا اور قید بھی کوئی دنیاوی قید تو نہیں ہے اسے اللہ رب العزت نے قید کر دیا ہے تو پھر ہم پورے مہینے میں رمضان کے مہینے میں آس پاس اپنے سراؤنڈنگز میں اپنے گرد و نواہ میں اتنی برائیاں کیوں دیکھتے ہیں اس حوالے سے انشاءاللہ ہم آج گفتگو کریں گے اور آپ کی کالز بھی اس حوالے سے شامل کی جائیں گی اور یقیناً آپ بہت اچھے سوالات کر اس پروگرام میں شامل ہوں گے اور اس موضوع پر اس عنوان پر آج گفتگو کریں گے جو شخصیات آج ہمارے درمیان تشریف فرما ہے ہماری مہمان شخصیات آپ کی بہت ہی جانی پہچانی ہر دل عزیز محبوب مرغوب شخصیت کہ الحمد میں جن کے لیے کہا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے انہیں یہ فن عطا کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے الفاظ کو وہ چاشنی عطا کی ہے کہ ان کے الفاظ سماعتوں سے ہوتے ہوئے قلوب میں اترتے چلے جاتے ہیں حضرت علامہ مفتی محمد اکمل صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ایک نوجوان خوشگلو پرعزم شناخہ مشہور و معروف شناخا الحمدللہ کئی بار پاکستان بھر میں ہونے والی کئی محافل میں ان سے ملاقات ہوئی بہت اچھا پڑھتے ہیں ساہیوال سے اس پروگرام میں شرکت کے لیے تشریف لائے ہماری دعوت پر جناب قاری شاہد محمود صاحب ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ایک اور بہت ہی پرعزم صناخا بہت خوبصورت آواز کے حامل صناخہ مجھے بھی ایک دو لوگوں نے یہ فون بھی کیا اور ایک دو ای میل بھی غالباً مجھے ایسی موصول ہوئی تھی کہ ان کو ضرور بلایا جائے اس سے تشریف لائے حافظ غلام یاسین قادری صاحب تینوں حباب کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے اور اس پروگرام کو رونق بخشی ہے موتی صاحب آغاز کرتے ہیں نفس ہے کیا شریع اصطلاح میں نفس کس چیز کا نام ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ عقائد کی کتاب ہے مرام الکلام فی عقائد الاسلام اس میں لکھا ہے کہ ان نفسو اور روحو بلسان فی لسان الشرعی کہ نفس اصل میں روح کا ہی دو نام ہے شرعہ ٹرا کی اصطلاح میں یعنی شرع جو ہے ہماری جو روح ہے اسی کو نفس کا نام دیا جاتا ہے روح کیا ہے پھر یہ طے کر لیا جائے اصل میں دیکھیں روح کی حقیقت اور مہیت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمائی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کا معاملہ ایک ایسا سر اور ایک ایسا راز بنا کر رکھا ہے کہ اس کو عوام کے سامنے منکشف کرنا ہی پسند نہیں فرمایا لہذا ہم نفس یا روح اسے ہم, ہم مختلف علامات یا مختلف طریقوں سے پہچان تو سکتے ہیں ان کی موجودگی کا احساس تو کر سکتے ہیں لیکن باقاعدہ ایک جیسے ذہن میں مختلف چیزوں کی اشکال اور تصور آ جاتے ہیں ایک باقاعدہ صورت بن جاتی ہے اس طرح کی صورت لانا ممکن نہیں ہوگا مفتی صاحب کیسے ہم یاد رکھیں گے ایک لفظ کو کہ یہ ہمارے یاد ہم اگر یہ چاہیں کہ نفس ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے یا کبھی ہم گاڑی سے اترتے ہیں تو اسے گاڑی میں چھوڑ کر آ جاتے ہیں یا کہیں بازار میں چھوڑ کر آ جاتے ہیں یا گھر سے نکلتے ہیں گھر پر چھوڑتے ہیں یا ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتا ہے ہم تو اس دور میں جی رہے ہیں کہ جہاں جو چیز دیکھی جاتی ہے وہ بھول جاتی ہے تو جو چیز نظر نہیں آتی ہم اس کا تصور کیسے ذہن میں قائم کریں گے یہاں دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن جو ہمیں نظر نہیں آتی لیکن ان کی موجودگی کا احساس ہے مطلب اللہ تبارک و تعالی غیب الغیب ہے یقینا اس کی ذات کو تو ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھا لیکن کون اس کی موجودگی کا انکار کر سکتا ہے ایسے کائنات میں بے شمار دلائل موجود ہیں جن کو بنیاد بناتے ہوئے ذات بار تاعلی کی موجودگی کا احساس کیا جا سکتا ہے ایسی ہوا ہمیں نظر نہیں آتی ہے لیکن اس کا احساس ہوتا ہے اس طرح جراثیم نہیں ہے لیکن نظر نہیں آتے احساس ہوتا ہے اسی طرح یہ نفس یا روح جس کو ہم کہتے ہیں اس کو دیکھا تو نہیں جا سکتا لیکن اس کا احساس اس کی موجودگی کا ایک تصور قائم ہو سکتا ہے وہ اس طریقے سے کہ ہم تھوڑا سا آنکھیں بند کر کے غور کریں کہ جب ہم بیٹھے ہوتے ہیں تو اندر سے کچھ آوازیں آتی ہیں مثال کے طور پر آپ بیٹھے ہوئے ایک اندر سے آ جائیے تھوڑا ٹیک نہ لگا کے بیٹھ ہیں تو ہم فوراً ٹیک لا کے بیٹھ جاتے ہیں ہم سوچتے ہیں شاید یہ میرے ذہن نے مجھے مشورہ دیا ہے حالانکہ یہ نفس کی طرف سے ہوتا ہے سستی کاہلی وغیرہ بیٹھے بیٹھے بھائی گرم چائے پینی چاہیے موڈ ہو رہا ہے ہم کہتے ہیں موڈ ہو رہا ہے مطلب کچھ کہتا نہیں ہے انسان لیکن اس کو ایک لگتا ہے کہ کسی نے اندر سے آواز دی باقاعدہ ایک آواز, دی ایک آواز دی یہ بس اسی انہیں آوازوں پہ جب ہم غور و تفکر کریں گے تو باقاعدہ ہمیں احساس ہونا شروع ہوگا کہ ہمارے اندر ایک ایسی ذات اللہ نے پیدا کر دی ہے ایک ایسا وجود پیدا کیا ہے جو باقاعدہ اپنا ایک ذہن رکھتا ہے اس کی اپنی ایک پلاننگ ہے اپنی ایک منصوبہ بندی ہے اور وہ اپنی پلاننگ کے مطابق ہمیں چلانا چاہتا ہے مختلف قسم کے جو ہم غور و تفکر کریں گے مثال کے طور پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں چلو دوست سے ملنے چلتے ہیں چلو ٹی وی آن کرتے ہیں کھلا چینل دیکھتے ہیں یہ جو مشاورت ہو رہی ہے یہ نفس کی جانب سے ہو بہت رہی دلچسپ رہی ہے بات ہے مفتی صاحب نے بہت دلچسپ بات بتائی اور بہت سے سوالات میرے ذہن میں اٹھ رہے ہیں آپ کے ذہنوں میں بھی اٹھ رہے ہوں گے انشاءاللہ بہت دلچسپ گفتگو ہوگی اس موضوع پر ایک کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم جبتی. السلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں جی میں نرگیز بات کر رہی ہوں یو کے سے جی فرمائیے فرمائیے جی میرا یہ سوال تھا کہ کل جو ٹاپک تھا بہت اچھا لگا سر ان کی نالج ایک بڑی بہت کچھ معلوم پڑا ان سے پوچھنا ہے کہ پریاں ہوتی ہے اخبار صاحب سے پوچھنا ہے کہ پریاں ہوتی ہے خالی اسٹوری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کائنات میں پریاں بھی ہے اچھا ہم نے لاسٹ میں اس پر ڈسکشن کی تھی شاید آپ کو ذہن میں نہیں ہے لیکن باہر طور اس پر ڈسکشن ہوئی تھی لیکن آپ کے سوال کا جواب آج بھی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ شامل کر لیں مفتی صاحب پھر اگر یہ جو آواز آتی ہے تو ضمیر کی آواز کسے کہتے ہیں وہ ضمیر کون ہے بس دیکھیں یہی مطلب ہے ہے حاجی ضمیر صاحب تو نہیں ہے؟ وہ حاجی ضمیر صاحب تو ہمارے باطن میں داخل ہونے کی قدرت وہ صاحب نہیں رکھتے ہیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ نفس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں اسی کو ہم نفس کی اقسام بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک کبھی تو یہ نفس ہمیں اچھائی کا حکم دیتا ہے اور اچھائی کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ اگر ہم اس کو مغلوب بھی کر لیں اور کامیاب ہو جائیں تو اسی نفس کا نام رکھا جاتا ہے نفس مطمئنہ ٹھیک جیسے قرآن عظیم نے آخر میں اگر نفس ہمارے تابع ہے ہمارے تابع ہو جائے اطاعت کرے نیکی کا ہی حکم دینے لگ جائے برائی کا حکم دینا چھوڑ دے اچھا پہلے اگر ہم یہ طے کر لیں کہ ہم کون ہیں یعنی میں ہوں آپ ہیں میں یہ جو ہم کہتے ہیں میں اور ہم, ہم کون ہیں یعنی جو شخص جو تابع ہو رہا ہے وہ کون ہے اور نفس کیا اس سے کوئی مختلف چیز ہے میں نے عرض کیا نا کہ دیکھیں ہم تو ایک جسم رکھنے والے ہم ایک, ایک مجسم ایک انسان ہیں ایک انسان, ایک انسان ایک جسم ہے سمجھ لیجیے ٹھیک اور روح جو ہے وہ اس کے ایک لازم جزو ہے ٹھیک ہے روح اور جسم کے مجموعہ سے حیات ہوتی ہے ان میں جب سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے تو اسی کا نام ہم موت رکھ دیتے ہیں ٹھیک اب یہی جو نفس جس کو شرع اطلاح میں روح کہا جا رہا ہے یہی اگر ہمارے تابع ہو جاتی ہے اطاعت کرتی ہے اور ہمیں برائی کے دعوت دینا چھوڑ دیتی ہے تو اس کا نام نفس مطمئنہ رکھا جاتا ہے ٹھیک بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان اس کی مغلوبیت میں کے گناہ کرتا ہے یہ برائی کا حکم رہا ہوتا ہے اور اس کو نفس امارا کہتے ہیں اس پر جاری رکھیں گے بات اور ایک مختصر سیاح وقفہ لیں کے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ٹائم صابری کے ساتھ ایک کالر ہمارے ساتھ دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے کال کر رہے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام جی یورپ سے بات کر رہی ہوں میں دو دن سے آپ ٹرائی کہاں سے بات کر رہی ہوں آپ کال ملی ہے یورپ سے جی میں سویڈن سے بات کر رہی ہوں جی جی فرمائیے مجھے یہ سوال کرنا تھا کہ اگر کوئی میرا بیٹا ہے بیس تاریخ کا چند مہینے پہلے سے اس کی طبیعت کچھ اتنی عجیب سی ہو گئی ہے کہ وہ کسی سے بات چیت نہیں کرتا اور جب طبیعت خراب ہونی شروع تھی تو اس نے جس طرح اس طرح کا ادھر سے جن آ رہے ہیں ادھر سے جن آ رہے ہیں پھر اس کے بعد اس کو بالکل چپ لگ گئی اور اب کبھی بہت پوچھنے پہ صرف یہ کہتا ہے آپ یقین نہیں کریں گی پھر کہتے ہیں مجھے جن نظر آتے ہیں مسجد گیا تو واپس آ گیا کریں گے وہاں بہت کہ آ, کبھی کہتا ہے میں خود جن میں سے ہوں हुँ. اور پھر کہتا ہے جنات جن برے نہیں ہیں جنات جن کیوں سیدھا کریں وہ آنکھ سے بنے ہیں हुँ. اور مطلب اس طرح کی عجیب بات کرتا ہے کبھی کسی اور لینگویج میں بات کرتا ہے اچھا لیکن کہتا ہے یہ عربی ہے لیکن وہ عربی نہیں ہوتی اور یہ کبھی بالکل خاموش رہتا ہے کوئی بات چیت کسی سے نہیں کرتا کمرے میں بند رہتا ہے हुँ. اور یہاں ہم نے سائیکٹس وغیرہ کو دکھا رہے ہیں کوئی اس کی بیماری نہیں سمجھ آ رہی اس کی اسکیننگ ہوئی سب کچھ ٹھیک ہے لیکن وہ بالکل چینج ہو گیا بہت انٹیلیجنٹ بڑا درما بردار بہت ہی نیک بچہ تھا لیکن اب وہ بالکل ہی ایک ڈفرینٹ انسان ہو گیا ہے تو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ یہ کیا سائیکولوجیکل بیماری ہوگی یا مطلب آپ کی ہم پریشانی تو یہ تو یقیناً سمجھ رہے ہیں اور یقیناً ہم شیئر بھی کریں کا کس طرح کا اتنا اثر ہو سکتا ہے کہ کسی کو نظر آئے اور بالکل آپ کو بتاتے ہیں محسوس کریں بالکل آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ اور کوشش کریں گے کہ آپ کی کسی نہ کسی طرح سے رہنمائی بھی کی جائے مورتی صاحب کیا کہتے ہیں میں کیا کر سکتی ہوں کیا میں بہت پڑھائی کرتی ہوں من بالکل آپ کو بتاتے ہیں بالکل آپ کو بتاتے ہیں آپ کی پریشانی یقیناً ہم بھی محسوس کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کی اس پریشانی کو دور فرمائے مفتی صاحب کیا کہتے ہیں سوال دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جنات کے بارے میں جیسے ہم نے کل کہا تھا کہ اصلی شکل میں تو انہیں دیکھنا ممکن نہیں ہوتا हم. عام لوگوں کے لیے انبیاء علیہ السلام دیکھ سکتے ہیں لیکن بعض افط ایسا ہوتا ہے کہ یہ اپنی کسی بدلی ہوئی شکل میں باقاعدہ اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں हم. یہ ہو سکتا ہے بچے نے وہ چیزیں دیکھی ہوں اور اس کے ذہن پر ایک دم اس کا بھاری اثر قائم ہو گیا ہو جس کی وجہ سے وہ اس قسم کا ہو گیا پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کچھ صحیح جنات ہوتے ہیں شریر جن نہیں ہوتے हुँ. یہ انسان کے ساتھ رہنا شروع کر دیتے ہیں جی مانوس ہو جاتے ہیں کسی جی جی مقام پہ گئے اس کے ساتھ مانوس ہو گئے تو وہ جنات بعض اوقات ہم کلام بھی ہوتے ہیں हुँ. آدمی ان کی آواز سنتا ہے لیکن چونکہ اس کو ہماری دنیا کی طرح جیسے ہم آپس میں گفتگو کرتے ہیں ان کی گفتگو کا شعور حاصل نہیں ہوتا हुँ. تو اس کو بے ہنگم سی گفتگو محسوس ہوتی ہے جی اور ذہنی جی طور پہ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے آوازیں آ رہی ہیں محسوس ہو رہا ہے لیکن اب وہ کس سے شیئر کرے کون اس کی رہنمائی کرے کوئی اس کو سمجھانے والا نہیں ہے لہذا ان آوازوں کو سن کر ان باتوں کو سن کر وہ خود ہی اپنے طرف سے کچھ نتیجے مرتب کرنا شروع کر دیتا ہے اب یہی وقت صورتحال اس کے ساتھ آئی وہ کسی کے ساتھ ڈسکس کرے تو کوئی اس کو مطمئن نہیں کر پا رہا ہوگا تو اس نے اپنے آپ کو مقید کر لیا کمرے کے اندر اور اس کو چپ لگ گئی تو ان کے لئے مشور لیے مشورہ ہمارا لی ہے کہ اس قسم کی کوئی بھی پرابلم آ جائے گھبرانے کے بجائے بالکل کول مائنڈ ہو کر آپ یہاں پر کال کر لیں جیسے ہمارے پروگرام ہوتے ہیں روحانی دنیا وغیرہ ان میں کال کرنے کے بعد ان سے وہ مطلب رجوع کر لیں گے تو یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس موکلین ہوتے ہیں جنات وغیرہ ان کے ساتھ کام کرتے ہیں باقاعدہ تو یہ رابطہ کر کے انشاءاللہ معاملہ ٹھیک کروا دیں گے ٹھیک اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم السّلام علیکم وعلیکم السلام میں حیدر بول کراچی سے جی فرمائیے آپ سب لوگوں کو بہت بہت سلام وعلیکم السلام آج کا ٹاپک آپ نے بہت ہی زبردست رکھا ہے میرا مسئلہ یہ کہ میرے ساتھ ہے ہی نفس کا مسئلہ ایک گناہ ہے جس سے میں زہری زندگی لگ کر بچتا رہا ہوں لیکن شیطان مجھے بار بار اس کے اوپر مائل کرتا ہے اچھا تو شیطان سے بچنے کا کوئی ایسا وظیفہ کوئی نسخہ ہو کہ جو میں ہر وقت پڑتا رہا نفس جو ہے وہ شیطان سے بچ جائے صحیح بالکل آپ جی بتاتے ہیں جی بہت شکریہ کال کرتے ہیں نعت شامل کرتے ہیں ہمارے ساتھ حافظ غلام یاسین قادری تشریف فرما ہیں اور بہت اچھی نعت پڑھتے ہیں اکاڑا سے یہ تشریف لائے ہیں اور نعت شامل کرتے ہیں جی حافظ کیا ہی تمہارے کیا ہی رو کفدا شفات ہے تمہاری بات پرویز داری باہبا اللہ کیا ہی دو کپا شفاعت ہے تمہاری باہب اللہ ہاں مائے قدرتا کس نے دست تاری باہبا اللہ اللہ ادا روایو جن خامائے قدرت کا اس نے درست کاری باہبا خامائے قدرت کا اس نے اپنے پیارے کی سواری واہ واہ کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ واہ انگلیاں ہیں پید پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر انگلیاں نل گاؤں سب انگلیاں فیض پر ٹوٹے پیاستے انگلیاں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے دیا پنجاب رحمت کی ہے جاری اللہ کیا ہی وہ کب شفات ہے تمہاری باہبا ہیں اس طرف روزہ کانور اس سمت منبر کی بہا اس طرف راضا کانوں اس یوت ممتن کی باریاں سنو دو کفزار شفاتے ہے تمہاری والی باہ بار پارائے ہے دل بھی نہ نکلا دل سے کپتے میرا دا پارائے دل بھی نہ نکلا شفتے ہیں تمہاری باہ ماشاء اللہ ایک کالر شامل کرتے ہیں دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے کال کر رہے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم, السلام علیکم لائن غالباً ڈراپ ہو گئی ہے مفتی صاحب ہم بات کر رہے تھے نفس کے حوالے سے میں آپ یہ چاہ رہا تھا کہ نفس جس طرح آپ نے بتایا انسان کیا ہے دو چیزوں کے ساتھ بن کر ملا آپ زمیر کے بارے میں سوال کر رہے تھے نا کیا ہوتا ہے وہ میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ نفس کی اقسام آپ سمجھیں گے تو زمیر کی ڈیفینیشن بھی سمجھ میں آئے گی اگر نفس اطاعت کرے اور ہم اس کی اطاعت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کامیابی حاصل کر لیں تو اسی نفس کا نام نفس مطمئنہ رکھا جاتا ہے ٹھیک اگر یہ برائی کی دعوت دیتا رہے تو اسے نفس امارہ کہتے ہیں ٹھیک اور بعض وقت ایسا ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا انسان ایک گناہ کر کے پچھتا ہے اور اسے اندر سے ملامت ہوتی ہے کہ تم نے کیوں گناہ کر لیا اب اللہ کے بارگاہ میں حساب کتاب کیسے دو گے یہ جو اندر سے ملامت شروع ہوتی ہے وہ اسی نقص کی طرف سے ہوتی ہے اس وقت اسے کہتے ہیں نقش لواما اچھا اور اسی کا نام ضمیر ہم رکھتے ہیں صحیح. ہم کہتے ہیں ضمیر کی ملامت جا. یہ حقیقتاً یہ نفس کی ہوتی ہے یہ پہلے انسان کو غلط کام کروا لیتا ہے اور کروانے کے بعد سے خود ہی ملامت بھی کرتا ہے اچھا تین اقسام ہوئی نفس کی. ایک نفس, نفس, نفس امارہ اور نفس لبامہ لباما, لباما. نفس لبامہ وہ درمیانی شکل ہے جا. یہ مطلب گناہ کرنے کے بعد جو نفس کی کیفیت بنتی ہے اسے نفس لبامہ کہنے جبکہ ملامت کر رہا ہوں ٹھیک وہ دونوں نفوس دونوں طرح کے نفوس بن سکتا ہے ہاں بالکل یہ تو ہم ہمارے اوپر ہیں نا کہ اگر ہم نفس کے تابع ہو جائیں تو یہ نفس ہمارا رہے گا ٹھیک اور نفس ہمارے تابے ہو جائے تو ان ایک دن نفس مطمئنہ بنے گا صحیح, صحیح ایک کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام, وعلیکم السلام, وعلیکم السلام کون اور کہاں سے بات کریں میں مانپست سے بات کر رہی ہوں میفز محمود جی جی فرمائیے جی مجھے مفتی سے سوال کرنا تھا کل وہ بتا رہے تھے کہ اجلیف جو ہے وہ جب وضو بھی کرتے ہیں نماز بھی پڑھتی ہیں تو وسوے سے ڈالتا ہے اس کے لیے کچھ پڑھنے کے لیے بتائیں گے کہ ہیلپ ریسٹ اچھا ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا ایک کال ہمارے ساتھ اور ہیں السلام علیکم وعلیکم جی کون ہوں کون کہاں سے بات کر رہے ہیں کراچی سے جی جاہد صاحب سوال میرا صاحب آپ کی آواز بہت زیادہ کٹ رہی ہے ہلو ہلو میرا خالی ڈراپ ہو گئی ہے جی مفتی صاحب اب دیکھیے اصل چیز تو پھر وہ نفس ہی ہوئی نا کہ وہ نفس نکل گیا جس کو روح سے مشابہت دی جا رہی ہے یا کہا جا رہا ہے کہ یہ روح بھی ہے اصل چیز تو انسان میں پھر وہی وہ ہے دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ نفس جو ہے یہ آخرت کی تیاری کے لیے ایک سواری ہے سمجھ لیجئے اچھا اس کو ہم مغلوب کریں کیونکہ نفس کا کام ہے اللہ تبارک و تعالی نے یہ خود قرآن باک میں شار فرمایا ان نسلہ عمارتم رسو کہ نفس برائی کا بڑا حکم دینے والا ہے یہ سمجھ لیجئے آسان الفاظ میں کہ یہ جسم میں ایک ایسی قوت اللہ نے پیدا کر دی ہے جو ہمیں برائی کی دعوت دیتی رہے گی اور برائی کی دعوت دینے کے سلسلے میں شیطان کی معاون ہے ही ही ही اب مسئلہ یہ ہے کہ اس, یہ, اس کو نہ تو ہم مار سکتے ہیں بالکل اگر مار دیا تو گویا خو... کہ اپنے آپ کو مار دیا اور اگر ہم اسے اپنے اوپر غالب آنے دیں تو پھر بھی توا برباد ہو جائیں گے گناہوں کا سلسلہ چلے گا اور یہ نیک عمل سے ہمیں روک دے گا so, اگر درمیانی راہ اختیار کرنی ہے کہ یہ جسم جو ہے وہ سمجھ لیجیے سوار ہے hmm. اور یہ نفس ایک سواری کی حیثیت رکھتا ہے اس کے سوار ہو کے میں آخرت کا راستہ طے کرنا ہے صحیح یہ کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام یہ میں نے مفتی صاحب سے سوال کرنا کل آپ بتا رہے تھے نا کہ جنہوں کے بارے میں کہاں سے بات کر رہی ہیں یہ میں سودیا سے بات کر رہی ہوں اچھا جی فرمائیے تو نا یہ میں یہ کہہ رہی تھی میں نے کہا میں نماز وغیرہ بھی پڑھتی ہوں رات کو پڑتے ہوئے آتے ہیں کسی بھی پڑھ کے سوتی تو میرے گھر دباؤ بہت زیادہ پڑتا ہے تو یعنی کہ ہاتھ بھی اٹھانے کی جسم ہلانے کی بھی کوشش کروں گی نا ملتا نہیں ہے ٹھیک ہے بالکل کو جیسے آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا ایک مختصر سبقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد جی ناظرین خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سحری چائن تسلیم سازی کے ساتھ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے کال کر کریں السلام علیکم آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے کون سا اور کہاں سے بات کر رہے ہیں میں سعودیہ سے بات کر رہا ہوں رانا محبوب جی رانا صاحب فرمائیے آج دس بارہ دن ہو گئے آپ سے کان ملاتے ہوئے بڑی مشکل سے ملی کان آپ کا سوال یہ ہے کہ جب ہم پاکستان سے عمرہ پہ آتے ہیں تو دوسری عورت کو ہمارے ساتھ محرم بنا کے بھیج دیتے ہیں یہ کبھی کسی نے سوال نہیں اٹھایا اچھا یعنی کہ یہ کیا جائز ہے یعنی مثلا میں گاؤں سے آ رہا ہوں تو مجھے مطلب کسی کسی آدمی کی وہ بہن بنا کے یا ماں بنا کے وہ مہرب بنا کے عمرے کے اوپر بھیج دیا کیا یہ صحیح ہے اس کا جواب دے دے تو بڑی مہربانی بالکل آپ کو بتاتے ہیں بھائی بہت شکریہ کال کرنے کا اوکے صاحب تو پھر اس کا مطلب اس کو کیا کریں اس کا کیا کیا جائے تجکیہ کیا جائے اور کیا جائے تو اس کی کیا حقیقت کیا ہے جی ہاں دیکھیں نفس جسے بتایا کہ نفس کو اللہ تبارک و تعالی نے برائی کا حکم دینے کے لیے ہی پیدا کیا ہے میں اس کی اس طرح عرض کرتا ہوں اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ موضوع ہے عموما ہمارے عوام کی طرف توجہ نہیں ہوتی ہے دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا اللہ خلق الموت اول حیات علی بلوَقم ایم احسن و عملہ اسی نے پیدا کیا جن و انس کو سوری اسی نے پیدا کیا زندگی اور موت کو تاکہ اس بات کے امتحان کرے کہ تو کون اچھا عمل اچھا کرتا ہے صحیح وما خلق الجن وال انص علیہ میں نے جنات اور انسان کو فقط اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا صحیح صحیح تو قرآن ہمارا یہ مقصد زندگی بیان فرما رہا ہے جب ہم آخرت کی تیاری اپنے مقصد زندگی کے تکمیل کی کوشش کرتے ہیں تو چار چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں ایک نفس دوسرا شیطان تیسرا دنیا چوتھی مخلوق یہ چار چیزیں ہی رکاوٹ بنیں گی بیس یہی ہیں چاروں تو اس میں سے نفس اور شیطان یہ انتہائی مخالف ہوتے ہیں بڑے مخالفین میں سے ہیں اور یہ ہمیں آخرت کی تیاری کے راہ میں رکاوٹ ڈالتے ہیں صحیح شیطان نے تو اللہ کے بارگاہ میں چیلنج کیا تھا جیسے آپ نے تمہید تھوڑی سی بات عرضی کی کہ تم مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے تو میں کثیر تیرے بندوں کو بہ گاہ کے جہنم میں لے کے جاؤں گا تو جواب میں اللہ نے یہ فرمایا تھا جو میرے خاص بندے ہیں وہ تیرے دام تصویر میں نہیں آئیں گے اور باقی جتنے بھی تیری بات مانیں گے تجھ سمیت ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا تو معلوم یہ ہوا کہ نفس و شیطان تو ہیں ہی آخرت کے راہ میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے اب ہمیں اسی نفس کو پاکیزہ کرنا ہے یہ ہے نفس امارہ برائی کا حکم دے گا ہمیں اسے نفس مطمئنہ بنانا ہے تو یہی نفس امارہ سے اس کو نفس مطمئنہ کی طرف لانے کے لیے جو ہم عمل کریں گے اس کو تزکیا نفس کہتے ہیں تزکیا مانے پاک کرنا تو تزکیہ نفس کا مطلب نفس کو پاک و صاف کرنا سر اس پر مزید گفتگو کریں کہ ایک کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام تسین بھائی میں لاہور سے بات کر رہا ہوں جنید جی بھائی کیسے تسین بھائی یہ اب رات والا موضوع جو تھا ابھی بھی جاری ہے ابھی بھی چار سال میں پہلی دفعہ ملی ہے اور میری خوشی کے جذبات ہیں جن میں بتا نہیں سکتا اچھا تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ جو پروگرام شروع کیا ہے یہ بہت ہی اچھا ہے اللہ پاک آپ کو اس کی جزا دے ہم سب کو بھی جنت میں جگہ نصیب فرمائے تو میرا مفتی صاحب بات بتا رہے تھے کہ میرے ساتھ بھی میرے ساتھ کوئی ایسیڈیٹی کا مسئلہ رہا ہے تو یہ تقریباً مسئلہ میری سسٹر ہے پچھلے دو سال سے کے ساتھ یہی مسئلہ ہے کچھ کھا بھی نہیں سکتی ان کے ساتھ مسئلہ ہے ماشاءاللہ اللہ شادی شدہ ایک بیٹی ہے لیکن کچھ نہ کچھ کھا بھی سکتی ہیں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مفتی صاحب نے یہ کہاں سے علاج کروایا ہم نے بہت دوائیاں ہمارے کھائی ہیں لیکن کوئی فرق نہیں پڑا <متصف> <فرق نہیں بڑا متصف> تو کوئی ایسا بتائیں جہاں پہ آسانی سے ہو جائے ہم نے بہت جگہ ہر آر... قسم کی جو ہے وہ دوائی استعمال کر دی لیکن <متصف> افاقہ نہیں ہو سکا آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ بھائی کال کرنے کا بہت شکریہ ایک ناد شامل کرتے ہیں قاری شاہد محمود سے تشریف لائے بہت خوبصورت انداز ہے ان کا نعت پڑھنے کا <متصف> بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں رو پلا پلا بچپن سی سلکا رو پے پلا بچپن سرکار کے ٹکڑوں جب سے وہ درد دکھائے در دکھا ہے دکھا <احسن> ہر آس میں حضوری گویامبد کس ریا کسرا بابا اور نادار کام پے ہوں اور زائے دیہ مدا دہوشے بوا حو جو کچھ بھی ہوں بولا تو کا سورج ہمیں چھوٹا ستیا ہوں بن بولا سورج ہم چھوٹا ستیا ہوں بن بچپن سے ہی کے کا ماشاء ماشاءاللہ ایک کالر شامل کرتے ہیں دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے کال کر رہے ہیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام آ... میں نے صرف دو سوال پوچھنے ہیں کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں جی میں جگہ کا تو ٹائم نکل سکتی میں چلے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں بتائیے پرابلم یہ ہے کہ آپ جی جی ہلو ہلو ایک اور کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں پاس جی فرمائیے میرا بھائی پہلا کوشچن ہے کہ آپ نفس کے بارے میں بتائیں کہ جی نفس ہم نے قابو کرنا ہے تو سٹیپ وائز ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے اس کے بعد اس کے بعد مطلب اس طرح ہم کن کے تک اپنے نف سے مطمئن تک پہنچ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور سیکنڈ کوشچن میرا یہ ہے کہ بیٹی کے لیے کچھ زیور لے کے رکھا ہے تو اس پہ بھی زکاط دینی لازم ہے مطلب جب ہم زکات دیں گے تو اس کا بھی اندر ایڈ کریں گے اور تیسرا کوششن میرا ہے کہ میری نانو ہے ان کا وزن بہت زیادہ ہے اور مطلب وہ بالکل ٹانگیں بھی ان کے کام نہیں کرتی ہیں تو کیا وہ نماز روزے کا ان کے لیے کیا حکم ہے ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا مفتی صاحب یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ نفس کو بس نفس کو مار دو لیکن آپ نے کہا کہ نفس کو مار دیا تو سمجھے خود کو مار دیا اس سے کیا مراد ہے مطلب دیکھیں روح جب جسم سے نکل جاتی ہے تو انسان تو فوت ہو جائے گا پھر تو اور تو کام وہ کر ہی نہیں سکتا پھر تو آخر کا سفر شروع ہو گیا हुँ. لہذا ہم جو کہہ رہے ہیں وہ اس کے مارنے کے اصلی معنی میں رکھ کر کہہ رہے ہیں کہ نفس کو مارنا یہ حکمت الہی کے خلاف ہے हुँ. اور جو عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ نفس کو مار دو وہاں پر وہ اصلی معنی میں استعمال نہیں ہوتا مراد مغلوب کر لو تو نفس کو مغلوب کرنا ہی انسان کا کمال ہے اور یہی تزکیہ نفس ہے کہ آدمی نفس کا سب پاکیزہ کر لے کہ نفس اس کے مغلوب ہو جائے گا تزکیہ نفس کی کیا اہمیت کیا ہے یہ اس... بہت زیادہ اہمیت ہے دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں مبعوث فرمائے جانے کے عظیم مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے اللہ تعالیٰ شاد فرمایا کہ یت الہم آیات ہی وہ کتاب الحکمہ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر اللہ کی آیات تلاوت فرماتا ہے ان کا تزگیہ نفس فرماتا ہے اور انہیں قرآن اور حکمت سکھاتا ہے تو یہ تزغیہ نفس اتنا امپارٹنٹ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبوض فرمائے جانے والے عظیم مقاصد میں سے ایک مقصد اسے قرار دیا گیا ہے اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کبھی غزبے سے جہاد سے واپس آتے تھے हुँ. تو آپ فرماتے تھے کہ تم جہاد ازغر سے جہاد اکبر کی طرف آ ہو हुँ. ازغر کہتے ہیں چھوٹے کو اکبر کہتے ہیں بڑے کو صحابہ کرام پوچھتے اسلی اللہ کہ جہاد اصغر اور جہاد اکبر کیا ہے تو آپ فرمایا کرتے کہ کفار سے لڑنا جہاد ازغر ہے हुँ. اور تمہارا اپنے نفس سے مقابلہ کرنا یہ جہاد اکبر ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نفس کو مغلوب کرنا اسے قابو میں کرنے کے لیے کوشش کرنا اس کے خلاف عمل کرنا اس کو مغ... اس کی مغلوبیت کے لیے عمل کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے اور یہ نبیوں کے عظیم آنے کے عظیم مقاصد میں سے ایک ہے اور صحابہ کرام نے باقاعدہ اس چیز کو اختیار کر کے ربی اللہ ربو عنہ یا اللہ ان سے راضی ہو گیا اللہ جیاند. سے راضی ہوگا یہ جیاند. انعام اللہ کی بار سے سیپا ہے کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم بھائی وعلیکم السلام میں حمام علی گراور پنڈی سے بات کر رہی ہوں جی بیٹا کیسی آپ جی اللہ سب سے اللہ آپ کو صحت اور صاحب کو کو السلام علیکم تو کی فرمائش تین سوالوں میں شامل ہے نا یہ دات کی فرمائش تینوں سوالوں میں شامل ہے نا نہیں نہیں نہیں اس کے علا تو کیا نام ہے ایک تو کرنی ہے گاڑی صاحب سے فرمائش کہ پنجابی سلام ہے بن کے جوبن مدینوں کو جاؤں گی میں جاؤں گی میں اور دوسرا یہ کہ حافظ صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ یار صور اللہ کرم یا حبیب اللہ کرم یہ سنا دیں تیس سوال میرے یہ ہیں کہ نفس اگر ہمیں برائی کی طرف اکسائے تو اسے کیسے مقبوف کیا جا سکتا ہے اور وہ اللہ کے کون سے خاص بندے ہے جن کا اللہ نے ذکر کیا کہ انہیں شیطان کو نہیں کر سکتا اور کہ اتنے بڑے ماشاء اللہ ولی کرام گزرے ہیں جنہوں نے صرف اپنی اللہ کی ریاضت میں اپنے آپ کو سر کیا تو کیا ان کے ساتھ نفس تھا اگر تھا تو اسے کیسے انہوں نے قابو کیا تھا بہت شکریہ ایک مختصر سا یہاں پر وقفہ لیں گے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے نظیم خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سہری تاہم تسیم صابری کے ساتھ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے کال کر رہے ہیں السلام علیکم ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام میں سعد فاروق بول رہا ہوں بھاولپور سے جی صاحب صاحب سب سے پہلے تو میں سب کو سلام پیش کروں گا وعلیکم السلام اور ویسے تو اللہ تعالی کی ذات جو ہے وہ بہت بڑی ہے اور بادشاہ ہے پوری کائنات کا وہ لیکن آپ بھی اس پروگرام کے کنگ ہیں اور سب سے بڑی بات یہ کہ میں آپ کا कार اور آپ کا طریقہ کار جو ہے اس کو بہت زیادہ پسند کرتے یہاں پہ بہت سارے لوگ اور ویسے تو یہ جتنے بھی مفت کرام ہیں یہ سارے خوبصورت پھول ہیں اور اکمل ان میں گلاب ہیں اور اور جیسے ایک گلدستے کو سجایا جاتا ہے خوبصورت گملے میں اسی طرح یہ سارے خوبصورت پھول جو ہیں یہ آپ نے ان کو ایسے سمیٹ رکھا ہے جو یعنی کہ بیان سے بس بھائی مسئلہ یہ ہے میں آپ سے ارد کروں مسئلہ یہ ہے کہ یہ پھول ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں میری حیثیت دھاگے کی ہے اور دھاگا, دھاگا جب پھولوں کو پھروتا ہے نا تو وہ ایک ہار بن جاتا ہے اور دھاگے کی اپنی کوئی خوشبو نہیں ہوتی ان پھولوں کے ساتھ رہنے سے دھاگے میں بھی خوشبو آ جاتی ہے ہاں جی لوگ سمجھتے ہیں دھاگے میں سے بھی آ رہی ہے تو دھاگے کی اصل خوشبو نہیں ہوتی اور اکمل صاحب سے میں بات کرنا چاہوں گا جی فرمائیے